اللہ و سلام علیکہ یا نبی جی اللہ صحب یا نور اللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مختوۃ المدینہ کا مدبوعہ شیخ طریقت امیر علی سنت کا رسالہ کفن کی واپسی اس رسالے سے میں آپ کو روایت بیان کرتا ہوں امیر سنت کا ارسالہ رجب المرجب کے حوالے سے مرتب ہے اس کے صفحہ نمبر ایک پر ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اس رسالے کے بیک ٹائٹل میں رجب میں یہ دعا پڑھنا سنت ہے کہ انمان سے دیا گیا ہے اللہ بارک لنا روجب و شعبان و بل ڈا تو یہ دعا رجب المرجب میں ہمیں پڑھنی چاہیے اور یہ رجب المرجب کا مہینہ اس وقت جاری ہے جو اس کے لمحات باقی ہیں اس میں بھی ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے صلات و السلام علیکہ رسول اللہ و علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ اللہم مبلغنا اللہم مبارک لنا فی رجبیم و الشعبان مبلغنا غمضان صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تیزان مدانی مذاکرہ سے مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس میں ایک موضوع اسلام کی بنیادی باتیں ہیں اسلام کی بنیادی باتیں میں فیضانِ معراج کا ہم ایک سلسلہ کر چکے اور آج بھی ہم فیضانِ معراج کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ مدار پل لے کر آئے ہیں اور ہم آپ کو امیر سنت کے کچھ مدانی گلدستے دکھائیں گے واقعہ معراج کے تعلق سے آپ کو ایک مدانی گلدستہ ہم دکھائیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد Vorletdi loåbi budigi daglongng min mas Gitil radommi i læmas Gitil akkko sådi bag ki ra lalinodi امام عالیہ سنت ابیوم البرکت ابیوم المرتبت پروان اے شمفیر سالت مجدد دی دین دینوں ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے پیارے پیارے میٹھے میٹے سے بھائیو اس آئے کریمہ میں اسرا کا ذکر ہے اور اسرا جو کہ نس قطعی سے ثابت ہے پھر اس کے بعد جو مزید سفر ہوا وہ میراج کتین حصے اے راج یا عروج میوراج تو اس طرح مکے شریف سے لے کر جو مسجد اقسا تک جو سفر ہوا نا فلسطین میں جو بیت المقدس ہے اسی میں مسجد اقسا ہے تو اس تک جو سفر ہوا اس سفر کو اسرا بولتے ہیں اس کو میراج نہیں بولتے ہیں اوپر جو تشریف لے گئے نا یہ پھر معراج کا سلسلہ ہے تو یہ اسرا اران کا ثابت ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم موجزہ ہے اور یہ موجودہ صرف میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے آپ ہی کو آتا ہوا ہے مسجد احرام مکہ شریف میں مسجد اقساب بیت المقدس میں فاصلہ دونوں میں بہت زیادہ تقریباً سوا مہینے کا فاصلہ ہے پہلے تو گھوڑے اور اونٹوں میں سفر ہوتا تھا لا. اس وقت کوئی ایسی سواری ایجاد نہیں ہوئی تھی کہ راتوں رات کوئی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راتو رات پہنچا دیا راتوں رات گئے بھی آ بھی گئے اوپر پھر آسمانوں کی بھی سیر ہوئی اور بڑے بڑے عجائبات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے میرے آکا الاذ امام اہل سنت نے میرا شریف کے اس واقعے کے ذمن میں ایک بہت پیارا قصیدہ لکھا ہے سڑ سٹھ اشعار پر مشتمل ہے اور اشعار تو دیکھو لکھنے والے سو لکھ دیں گے ہزار لکھ دیں گے لیکن پر مغز اشار کہ ایک ایک شیر میں علم کے سوتے پھوٹتے ہوں وہ سرورے کشورت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نہ اے تو رب کے ساما ارب کے مہمان کے یہ تھے بہار ہے شادیا مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لئے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلیل وقت میں سفر کیا کہ یوں کہیے کہ دنیا کا نظام گویا رک گیا تھا اور آپ نے اتنا طویل سفر فرمایا یہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے کروایا جو وضو کیا تھا اس کا پانی بہرا تھا جب پلٹ کر تشیب لیا ہے بستر بھی ابھی گرم تھا جیسے آدمی اٹھتا ہے تو تھوڑا تھوڑا گرمائش ہوتی ہے بستر میں دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی اتنے قلیل وقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ سفر کیا جس کا اظہار میرے آقا الا حضرت نے قصیدہ میراجیا میں کیا خدا کی قدرت سے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی ن تاروں کی چھ بدنی کے نور کے تڑکے کے تھے راتو رات گئے راتوں رات واپس بھی آ گئے اس کو کسی نے بڑے آسان شیر میں نظم کیا ہر مراد دلی حق سے ملتی رہی واپس آئے کلی دل کی کھلتی رہی بستر گرم دن ہل تیر اس کا ایک موڑ ہے تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو بڑے عجائبات اور غرائبات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمائے اور یہ خواب میں نہیں ہوا یہ سب بیداری میں جاگتے میں سائنسدان تو اب پہنچا چاند پر بولتے ہیں کہ ہم چاند پر گئے تھے اب گئے ہوں گے اپنوں نے دیکھا نہیں اور دیکھا ہو تو کیا کمال کیا میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو چاند سے بھی اوپر چلے گئے نا کہتے گئے ست گئے چاند کی انسان سات گیا سلطان گیا یہ سائنسدانوں نے فوٹو لیے اور پھر آ کر انکشاف کیا کہ چاند پر دھبے ہیں اور چاند دو ٹکڑے کر کے جو جڑا ہے نا چاند اس کا چھوڑ تحقیق میں ان کی آیا سائنسدانوں کی تو اس تصویر کو دیکھ کر بھی بعض کفار نے اسلام قبول کیا تھا یہ واقعات ہوئے تھے کہ واقعی یہ موجودہ جو مسلمان کہتے کہ ہمارے نبی نے زمین پر رہتے ہوئے چاند کو اشارے سے چیر دیا تھا واقعی ہو تو چاند چیری ہوا ہے دو ٹکڑے اس کے جڑے ہوئے تو میرے آکا کا چاند تو یہ بچپن شریف کا کھلو نا تو میرے آاکہ اعلی حضر چاند پر جو دبے ہیں نا اس کے تعلق سے فرماتے ہیں اسی قصید ہے میراج یہ میں کہ چاند کی مت ماری گئی تھی کہ اس کو سوچکا نہیں پڑا کاش یہ جب میراج کے دلہا کا براخ جب گزرا وہاں جو دھول اڑی تھی وہ دھول اگر چاند تھوڑی سی لے کر اپنے اوپر مل لیتا تو یہ جو داغ دھبے ہے نا اس کے مٹ جاتے اب کا یہ ہے اس کے رسول میں ڈوبا ہوا شیر اب سنے تو زیادہ لطف آئے گا. سکم کی یا کیسی متکن کی راہ گزر کی ملتے ملتے یہ تاو سب دیکھنا مٹے تھے وہ عراضت فرماتے نا تھکے تھے روح المی کے بازو چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو چھوٹی امید ٹوٹی نکائے حسرت کے ول ولے تھے تو وہاں سدرت المتابر جبریلا امین بھی رک گئے کہ اب یار رسول اللہ میں آگے بڑھوں تو میرے بالوں پر سب جل جائیں کہ میں آگے نہیں جا سکتا اب آگے آپ تو پھر رفرف ظاہر ہوا ایک سواری تھی وہ ظاہر ہوئی اور آپ رفرف پر سوار ہوئے اور اس پر آگے تشریف لے گئے اور یہ بھی روایتیں کہ کچھ بھی نہیں تھا رف رب بھی نہیں آیا پتا نہیں کیسے تشریف لے گئے تو وہ جانے والا جانے اور بلانے والا جانے اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اوپر اللہ تعالی کی زیارت کی یہ بھی نہیں کہیں گے بالکل نہیں کہیں گے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے سب ختم ہو گیا تھا لا مکان مکان ہی نہیں جیسے یہ اس وقت ہم جس میں رہتے ہیں مکان ہے ہر جگہ جگہ مکان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے وہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے وہی لا مکان کے مکی ہوئے سرے عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کے مقام وہ نبی ہے جس کے مقام وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مقام, مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں سلو الابیب سل صلوه إلى الحبيب صلى الله تعالى على محمد ماذا ليش أنكم جامعات المدینہ کے طلباء کرام آپ نے کچھ جھلک اس کی دیکھی واقعہ معراج کے تعلق سے اور بہت پیارے مداری پھول اللہ رب العالمین کے لیے کیا سیدھا رکھنا چاہیے کس طرح کیا, کیا صورتحال تھی اور پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے کچھ مداری پھول آپ نے سنے اور ہمارے ساتھ جامعات المدینہ ہند کے دو جامعۃ المدینہ بھی ساتھ آئے اس میں گجرات کے بھی جامعۃ المدینہ والے تھے اور ایک انداز ہوتا ہے دعوت اسلامی کے اندر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا منظر یہ اس طرح منادر دکھائے جاتے ہیں دوسرے مدری مذاکروں میں بھی دکھائے جاتے ہیں تو بعض عشقان رسول وہ ہوتے ہیں کہ منظر دیکھتے ہیں اپنا تو سر بھی جھکا لیتے ہیں یہ مثالیں بھی جو ہیں وہ آتی ہیں اور اس طرح ایک المدینہ کے طالب عمل نے پہلے پچھلے منظر میں کیا بڑا اچھا لگا میں نے کہا میں یہ آپ کو اندازی بیان کروں جامع المدینہ چیٹا گنگ بنگلہ دیش والے بھی اس وقت ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور ہم چل رہے ہیں اپنے دوسرے مدنی گلدستے کی طرف سفر معراج میں کون سی نماز پڑھی گئی سفر معراج میں نماز کون سی پڑھی گئی میرا سوال بابا جان سے یہ ہے کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ نماز کا تحفہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب مراج میں دیا گیا عطا کیا گیا تو جب میراج کا تحفہ شب معراج میں عطا کیا گیا تو معراج سے جاتے ہوئے وسلم نے جو امامت کری تھی امبے کرام کی اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں اللہ نمازیں تو ویسے بھی دیگر امتوں میں بھی ہوئی ہیں ان کے انداز مختلف تھے تو جو مسجد میں نماز پڑھی گئی تھی وہ دو رکعت نماز پڑھی گئی تھی نفل دو رکعت نفل نماز مسجد اقسام میں پڑھی گئی تھی انبیاء کرام علیہ مسلط نے پیارے عکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ پڑھی تھی امام سنت رضی اللہ عنہ کا رسالہ ہے جو التاج تاج کے نام سے اس میں آپ نے اس بات کی تحقیق فرمائی ہے کہ ویسے علماء کا قول یہ ہے معراج سے پہلے دو وقت کی نماز فرض تھی یعنی صبح و شام میں پڑھی جاتی تھی وہ لیکن تحقیق یہ ہے کہ قیام لیل رات کی جو نماز تھی اسی پر فرضیت کے دلیل ہے اس کے علاوہ کسی اور نماز پر فرضیت کی دلیل نہیں تھی فرض نمازیں جو حاصل ہوئی ہیں وہ معراج میں حاصل ہوئی ہیں صلو کس انداز سے ہوا یعنی یہ جسمانی روحانی کا بعض لوگوں کے ذہن میں آتی ہے بات آئیے مذریقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی یا جسمانی میٹھے مرشدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دے کے معراج شریف جسمانی ہوئی یا روحانی برائے کرم ارشاد فرما دے 27 رجب شریف کی جو ہم یاد میں جمع ہوئے ہیں معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے تو یہ جو معراج شریف ہے یہ جسمانی ہوئی ہے خوابوں میں بھی معراج ہوئی ہے لیکن یہ معراج جس کی ہم یاد منانے خاص کر جمع ہوئے یہ ذہن میں رکھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ تعلی کا جسم مبارک کے ساتھ تشیب لے جانا کہ مکہ شریف سے بیت المقدس اس کا تو قرآن کریم میں ذکر بھی ہے بیت المقدس تشریف لے گئے پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی اور جنت دو کو بھی آپ نے دیکھا ملازم فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ جسمانی مہراج ہوئی تو موجودہ ہوتا وہ یہ جو عادت لیکن ہماری عقلوں میں نہیں آتا عقل حیران ہو جاتی ہے یہ آن کی آن میں ایک تھوڑے سے وقت میں گئے اور تشریف لے آئے یہاں تک روایتیں کہ وضو کیا تھا جب پلٹ کر آئے تو وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا جس دروازے سے تشریف لے گئے تھے مکان علی شان رضی اللہ تعالیانہ کا اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی اس طرح کی مطلب روایتیں بیان کی جاتی ہے اتنے قلیل وقت میں تو یہ دنیا کا نظام روک دیا گیا تھا مثال کے طور پہ دو آدمیوں کے پاس گھڑی ہے میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ہے میں اپنی گھڑی کو روک دوں آف کر دوں اور آپ کی گھڑی آن رہے چلتی رہے پھر آپ بولو اتنے بج گئے نہیں اتنے بجے تم دونوں کی گھڑیاں تو سمجھو کہ دنیا کی گھڑی جو تھی نا پورا نظام جو تھا نا یہ اس کی گھڑی روک دی گئی تھی اور پیارے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر کا سلسلہ جاری تھا اس کو حالات رحمت اللہ تعالیٰ نے یوں نظم کیا نا خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نتاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سفر معراج اور نعلین پاک آئیے دیکھتے ہیں گلدستہ امیر علی سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال آرز ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ میرا شریف گئے تو آپ نارائن شریف سمیت ہی اوپر گئے تو یہ کیا نارائن شریف والی بات درست ہے یا نہیں نالین شریف کے تعلق آل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو من گڑت قرار دیا ہے یہ بعض مقررین اس کو بڑا بڑا چڑھا کر بیچارے بیان کرتے موسا کلیم اللہ نبی والے سلاۃسلام کا واقعہ بھی سنائیں گے کہ ان کو تو ان کے رب نے واقعی حکم کیا تو, وہ تو قرآن کریم کی آیت ہے فخلا ہے لیک ان کا بل واد مقدس تو تو اپنے جوتے اتار ڈال کہ بے شک تو مقدس وادی توا میں ہے تو جب سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلط والے تو تشریف لے گئے تو ان کو حکم ہوا تھا جوتی مبارک اتارنے کا تو اس سے وہ ملاتے ہیں کہ ان کو دیکھو اتارنے کا حکم ہوا لیکن پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کو حکم جب اتارنے لے گئے تو حکم ہوا کہ جوتیاں پہن کر جوتیوں سمیت تشریف لے آئے تو یہ آل نے اس کو روایت کو من گڑت قرار دیا تو ہم حضرت کی تحقیق پر ہماری آنکھیں بند ہیں تو نالے نے پاک پہن کر ارشم پر تشریف لے جانا یہ ثابت نہیں واللہ عالم عالم عز و اللہ تعالی عالم ورسول صلی اللہ تعالی علی وسلم صلی اللہ تعالیٰ محمد نماز اقصا تو یہ جو نماز اس کے تعلق سے آپ کو ایک گل گلدستہ ہم دکھاتے ہیں اور اس پہ کچھ اور تفصیلات بھی ہوں گی دیکھیے جناب نماز اقسا بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک شعر جو ہم عموماً قصیر معراج جب پڑھتے ہیں تو ایک شعر ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے نماز اقساء میں تھا یہی سر یا معائنہ اول و آخر کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے اگر اس کا کوئی واضح خلاصہ یا مطلب پتہ چل جائے کئی ایسے اشعار ہیں جو پڑھنے میں سننے میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں بیٹھے کئی ایسے ناظرین ہیں کہ انہیں ان اشعار کے بارے میں اتنی پہچان نہیں ہوتی مگر اس کے اندر جو معنیٰ ہوتا ہے بڑا لطف والا ہوتا ہے بڑے اس میں ایمان و فروش مدنی پھول ہوتے ہیں تو کچھ مدنی پھول آپ کی طرف سے بیان ہو جائیں نماز اقفا میں تھا یہی سر یہاں شب میراج جو نماز پڑھی گئی تھی مسجد اقفا میں علی علم کی امامت میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی اور سارے نبی جو تھے مقتدی تھے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے وہ سرمنے راز بھید تو نماز اقسا میں میرا شریف کی رات پڑھی جانے والی نماز میں یہ راز تھا یہ بھید تھا کہ دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جتنے نبی پہلے سلطنت کر گئے تھے اپنے اپنے دور میں ان کی نبوتیں ان کے زمانے مخصوص تھے نبوتوں کے پیارے آکا صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم تو اب یہ فور اے ور نبی ہیں ہمیشہ کے نبی ہیں تو یوں یہ بتانا مقصود ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے اسی کو امامت کا مسلح دیا جاتا ہے تو پیارے آکا اگرچہ ظاہر سب سے بعد میں آئے لیکن حقیقت میں یہ ان سب کے امام ہیں امام تو یہ اس میں راز تھا پیچھے لاگ جو سلطنت آگے وہی ہے اول گول اسی کے چلے اسی سے ملے اسی سے اسی طرف رہے تھے اسی کے اسی لیے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی عنا محمد جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں طالبات تعلیب با... میں بھی علم دین کا ایک ذوق شوق ہوتا ہے طلباء کرام میں بھی ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ والوں میں بھی ہوتا ہے جامعات المدینہ والوں کو بھی کے ساتھ ساتھ دارالمدینہ کے جو مدنی من مدنی منیاں ہوتی ہیں ان کو بھی پڑھایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے دیکھیے معراج شریف کے معاملات میں واقعات میں ان کی بھی بسوقت معلومات ہوتی ہے اور مختلف کمپیوٹر ہم آپ کو دکھاتے ہیں مدنی مذاکروں میں ایک کمپیوٹر ابھی آپ کو لے کر آتے ہیں میرا جی کمپیوٹر یہ ہماری مدنی منی دار المدینہ کی طالبہ ہے آئیے اس کمپیوٹر کو دیکھتے ہیں پھر آپ دیکھیے آپ کی معلومات کیسی ہے اور یہ مدنی مننی جو ہے اس کی کیسی معلومات ہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے چلیے جی دکھائیے میرا جی کمپیوٹر آج تو میراجی کمپیوٹر مدنی مننی ہے آج تو ہانی کی بھی تو بول بالا ہے ان کے گھر سے میرا تھی نا اللہ ہوتا ہے منی آپ کا نام کیا ہے سیدہ فاطمہ بروزا ارے بھائی تو ڈائریکٹ لائن والی ہے اپنی عمر بتائیں گی چار سال اللہ اکبر ماشاءاللہ پہلے آج چلوں ہو جو اسلاح فرما مجھے آر تو نہیں بلکہ شکریہ ان شاء اللہ جی باپ جانے سوالات کیجئے لبھا پیارے آتا سلام وسلم کا مہراج کب ہوئی جیسے دو سال پہلے میراج شریف کس دن ہوئی پی شریف کی ذہانی رات کو ارے واہ واہ واہ میراج شریف کی رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جلوہ فرماتے ایک میں ہاری رجل اللہ تعالی انہا کے غلطے یہ <سلام> بھی بتا دیجئے شق صدر کتنی بار ہوا شبہ میراج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا پر سوار ہوئے یہ براق کس طرح کا تھا اے ماشاء ماشاءاللہ اچھا میرا جی کمپیوٹر یہ بتا سکتی ہیں آپ یہ برا کہاں سے آیا اور کون, کون لے, لے, لے, لے, لے, لے کر آیا بھی یہ بھی بھائی جناتے سے سبحان اللہ مگر منی میرا جی کمپیوٹر نے تم کو شیر میں جواب سنایا اس براق کی رفتار کتنی تھی جہاں تک نظر پہنچتی تھی وہاں تک پہنچتا تھا اللہ اللہ جہاں تک نظر پہنچتی کا قدم پہنچتا جب پیارے آکا صلی اللہ ہوتا ہے علیہ ولیہ السلام کا گزر موسا علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا تو آپ علیہ السلام اپنی قبر میں کیا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے یہ بھی بتا چلا ہمیں انتی قبروں میں زندہ ہے سبحان اللہ نماز تو زندہ جسم ہی پڑھتا ہے تو نظر آتا ہے وہ بھی جس کو اللہ دکھائے اللہ کے محبوب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موس کلیم اللہ علیہ نبی اندر نماز پڑھتے دیکھا نگاہ مصطفیٰ کی بھی تو بات ہے نا قبر تو قبر ہوتی ہے نا. اور میرے آکا گزرے تو سبحان اللہ آپ نے وہاں نماز پڑھتے دیکھا حضرت سیدنا موسا علام نبی والسلام کو اچھا یہ بھی میرا جی کمپیوٹر بتا دیں کہ کس مقام پر ہمارے پیارے اکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کی اک... مسجد پاس مسجد اقسا میں سبحان اللہ اچھا آپ یہ بتائیں پہلے آسمان پر کس نبی علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا حضرت آدم علیہ السلام نے. دوسرے آسمان پر ہماری سلام تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سلام چھٹے آسمان پر حضرت علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت باہی علیہ السلام سبحان اللہ حضت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ ہم بڑا یاد کر کے آئیے مدنی منی یہ بھی بتانا آپ کو کہ فرشتوں کے قبلے کو کیا کہتے ہیں بیت المور اللہ بیت المام کہاں ہے ساتویں آسمان کے اوپر اللہ اللہ اور ساتواں آسمان ساتویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری کہاں پہنچی پر اور کس مقام پر چبریل امین نے آگے جانے سے معذرت کر لی لیگ پر فضرت المتہ سے مزید آگے آپ کہاں تشریف لے گئے مشتبہ کے بعد لے. اب آخری سوال ہے دیکھ لیں آپ سوچ سمجھ کے دینا جواب عرش سے آگے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہماری میرا جی کمپیوٹر نے دیکھو سارے سوالات کے درست جواب دے دیا ہے بھی ڈائریکٹ لیں سیدہ جبیریا فاطمہ اختاریا سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ آپ کو بام الع عالیما اور مفتیا اسلام بنائے ماشاء اللہ بابا یہ پڑھتی کہاں پر ہے میں ان کا یہ ڈریس ہے نا دارال مدینہ کا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نظریں بس سے بچائیں ماشاء اللہ مبارک اللہ ماشاء اللہ ذہانت اللہ تعالیٰ کا عتیجہ ہے نعمت ہے جس سے ملے اور لازی مدنی من و مدنی من کی تیاری کرائی جاتی ہے دعوت اسلامی کے مدانی ماحول میں دارالمدینہ کے اندر اس انداز سے بھی پڑھائی ہوتی ہے جامعت المدینہ مدرسۃ المدینہ دارالمدینہ کے ساتھ ہمیں بھی اپنے مدنی منوں مدنی منوں کو وابستہ رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین سیدہ پر نظر رحمت فرمائے اور ان کے علم میں بھی ترقی عطا فرمائے تو بہرحال علم دین حاصل کرنے کا ذوق شوق ہونا چاہیے دعوت اسلامی کے مداری محل کے برکت سے اس انداز سے ذہین طلباء کے لیے بھی اپنی ذہانت کو اچھا کرنے کے مواقع ہوتے ہیں اور علم دین ایک نور ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرمائے یہ ہمارا جو موضوع ہم آپ کے سامنے فیضان معراج اسلام کی بنیادی باتوں سے لے کر آئے ایک دلچسپ انداز سے یہ دلچسپ مظہر گلدستہ بھی ہم نے دیکھا اس میں ایک چیز یہ بھی ہے ایک پہلو یہ بھی ہے سفر معراج کے اندر جہاں پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امامت ہے پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کا کدیل عرصے میں اتنا طویل سفر ہے نماز کا تحفہ ملنا ہے ملاقاتوں کا ہونا ہے لامکات تک پہنچنا ہے ساتھ ہی ساتھ پیارے اکا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک سفر میں آپ کو بعض عذاب بھی دکھائے گئے ہم اس کا بیان بھی آپ کو دکھائیں گے تاکہ اس موقع پر جہاں اتنی نعمتیں ہوئی وہاں یہ بھی صورت بیان کی گئی ہمارے علم میں ہو کہ ہمیں اپنی آخرت کی یاری کے لیے بھی کوششیں کرنی ہیں ان عذابات میں کیا کیا عذاب دیکھے اس کی ایک جھلک اور ایک بہت مختصر سا مداری گلدستہ آپ کو دکھاتے ہیں حضرت فیض عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات شاہ مدودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے استفسار فرمایا ایجبراہیل یہ کون لوگ ہیں ارض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھی پوچھا ایجبراہیل یہ کون ہے ارض کی یہ حضرت سالحسرات اسلام کی اونٹنی کی کوچے یعنی ٹانگیں کاٹنے والا سرور کائنات شاہ موجودات محبوب رب الرز وسماواد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرئی یہ کون لوگ ہیں عرض کی یہ منہ پر ایب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق ادلہ اجزا فرماتا ہے وَيْلُ ترجمہ کنزولی ایمان خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عائب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے خادم سرور کونین حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو جہان سرور زیشان سیاح لا مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میں شب میغاج ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخونوں سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے سرور کائنات شاہے موجودات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود انہیں کو کھلایا جا رہا تھا انہیں کہا جاتا تھا کھاؤ جس طرح تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے میں نے پوچھا عجبر عید یہ کون ارض کی یہ قیمت کرنے والے ہیں شب میئر ملاحظہ کیے جانے والے ہولناد اداباد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میرے آکا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا گزر ایک چھوٹے پتھر سے ہوا جس کے سوراخ سے ایک بڑا بیل نکل رہا تھا پھر وہ بیل اس سوراخ میں داخل ہونا چاہتا لیکن داخل نہ ہو تھا سرکار نامدار مجیرے کے تاجدار رسولوں کے سالار نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا یہ کون ہے سیدنا جبرائیل امین علیہ السلاۃ نے عرض کی یہ آپ کا وہ امتی ہے جو چھوٹا منہ بڑی بات کا مزداخ تھا یعنی ایسی بات کرتا جو اس کے لائق نہ ہوتی تھی پھر اس پر پچھتا تھا کہ کاش یہ بات نہ کہتا اور اب وہ اسے لوٹانا چاہتا ہے لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات کیسے واپس ہو نبیوں کے سرتاج صاحب شب اس کے دولھا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے میراج کی رات ایک منظر یہ بھی ملازہ فرمایا کہ راستے میں ایک لکڑی ہے جو ہر کپڑے کو پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ و نے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو لوگوں کا راستہ روک کر بیٹھ جاتے ہیں میرا چرا سرور کائنات چاہے موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا جمع کر لیا جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا اس کے باوجود وہ اس گٹھے میں مزید لکڑیاں ڈالنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے? انہوں نے کہا یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس امانتیں تھیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکتا تھا اور وہ مزید امانتیں رکھ لیتا تھا ختم کاش کی عادتیں ایسا کرم اے سیدے خیر الانام ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علا محمد تو اس واقعے کے اندر ایک عبرت کا یہ پہلو بھی ہے کہ پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عذابات وغیرہ بھی ملازم فرمائے جامعہ المدینہ مراد آباد ہند والے ہمارے درمیان ہیں اور دیگر جامعہ المدینہ کے طلبہ کرم بھی کا بھی آنے کا سلسلہ ہوا ہے تو اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کا یہ, مو... یہ پہلو بھی ہے کہ جہاں اتنا کچھ ہم پر نوازشات ہوئیں اور لازمی بات ہے یہ ہمارے لیے بھی اعزاز کی با... بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے سفر ہوا اور پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن کرم ہم لوگوں کے ہاتھوں میں آیا اللہ تعالی ہمیں پیارے آکاش صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستگی مرتے دم تک حشر میں اور قیامت میں بھی نصیب فرمائے اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اس میں ہمارے لیے عبرت بھی ہے اس مدنی گلدستے میں بھی اور اس طرح کے عذابات کے بیان میں بھی, بھی ہمیں اپنی آخرت کے لیے فکر مند ہونا چاہیے عملی طور پر دعوت اسلامی کے مدانی ماحول سے وابستہ رہیے مدنی انعامات پر بھی عمل کیجئے اپنی تمام تر شرعی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی غور کیجئے فرائض علوم حاصل کرنے کا بھی ذہن بنائیے اور میں مشورہ دوں گا کہ آپ امیر السنت کے سو فیصد کو تو وہ رسائل ضرور پڑھیں مدانی مذاکروں میں بھی شریک ہوں اسے علم دین بھی حاصل ہوگا اور ساتھ ساتھ علم پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی ان شاء اللہ الرحمان چونکہ فیضاناج کے موضوع پر ہم نے اسلام کی بنیادی باتوں کا یہ سلسلہ دوسرا کیا ہے اور اس کو ہم اپنے اختتام کی طرف لارے ہیں اور اختتام ہم ایک خوبصورت سے مدرس گلدستی کی صورت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے آپ کو جو ہے وہ آخر میں جلوسے میں کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں دکھائیے में Thank you very حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد عداوت اسلامی کے اجتماعات میں مدنی مذاکروں میں اجتماعی مدنی مذاکروں میں درو شرکت ہوا کرے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیا کرے بہت سے مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ ذوق شوق میں بھی انشاء شاء اللہ آپ کے اضافہ ہوگا آخر میں ایک نعرہ بھی لگاتے جائیے فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا ان شاء اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو اللہ